ہاں دیکھیے وہ اپنے گھر سے پکا کر کے لائیں ایک تو اس کی صورت یہ ہے اور گوشت وغیرہ تو ہم اس کے مسائل ایسے ہیں کہ مسلمان کی نظر سے اگر گوشت اوجل ہو جائے تو وہ حلال ہی نہیں رہتا پھر میں نے پہلے بھی اس مسئلے چونکہ آپ نے شاید پہلی دوسری مرتبہ شرکت کے مذاکرے میں ہم نے پہلے بھی یہ کہا کہ پاکی ناپاکی کے مسائل مسلمانوں کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کے نزدیک جو ہیں وہ بالکل مختلف جیسے مائع مستعمل کا مسئلہ پانی میں اگر بے دھلا ہاتھ خالی اتنا ایک پورا بھی اگر آپ ڈال دیں پانی میں تو یہ پانی ہمارے مستمل ہو گیا یعنی ناپاک اس پانی سے نہ وضو کر سکتے ہیں نہ غسل کر سکتے نہ, کر سک, نہ پی سکتے ہیں نہ کھانا پکا سکتے نہ چائے بنا سکتے ہیں البتہ استنجا وغیرہ کے لیے اس پانی کا استعمال جو ہے وہ جائز اب اس قسم کے مسائل دوسرے لوگوں کے یہاں تو اتنے اہتمام انصرام نہیں کرتے جتنے کہ مسلمان کرتے اور میں نے تو جس دن اس مسئلے پر گفتگو تو میں نے بتائیے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا غالباً ستر یا بہتر کا سن ہوگا حیدرآباد دکن میں گیا تھا دورے پر تو میں نے دیکھا ایک حلوائی کی دکان تھی سامنے گائے پیشاب کر رہی جیسے اس نے پیشاب کرنا شروع کیا اس نے بالٹی لگا دی اور بالٹی لگانے کے بعد باضابطہ اپنی مٹھائی پر اس کو چھڑکا اس نے پیشاب کو لا اس لیے کہ ان کے نزدیک گؤ ماتا جو ہے نا وہ بہت ایک طرح سے ان کا خدا اچھا یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ گائے کو کہتے ہیں گو ماتا بیل کو پتا جی نہیں کہتے کمبا ہاں گائے کو تو کہتی ہیں گو ماتا تو اب بیل کو بھی تو پتا جی کا نا اس کو نہیں کہتے اب ایسے ناپاکی کے مسائل ہیں تو ان کے ساتھ آپ کو نہیں کھانا چاہیے پھر تو کئی دفعہ ہم نے حدیث شریف بیان کی جس کو امام اوکلی نے نقل کیا یہ مختلف سیاح سطح کے کے ایک ایک جملے امام اوقی نے اس کو اکٹھا کر دیا اور ان سے امام حضرت آل حضرت فاضل بریلوی نے اس کو نقل کیا اور اس میں یہ بات بتائی بے دین بدمز والا ولا تو بہم ان کے ساتھ کھاؤ مت ولا تو کے لحوم ان کے ساتھ ولا ان کے ساتھ پیو مت ولا تو کے ان کے ساتھ کھانا مت کھاؤ تو اس لیے ہمیں حت الامکان اس سے بچنا چاہیے